السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی من ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أما بعد فإنَّا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل بغضاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 یہ ذلخاذہ کا مہینہ ہے اور اس کی بہت سی خصوصیات ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اگر ہمیں یہ علم ہو کہ یہ مہینہ عند اللہ محترم ہے اور حرمت والا ہے اور ہم عملی طور پہ اس کی حرمت کا احساس کریں اور اسے محترم قرار دیں فسق و فجور اور معصیت سے گریز کریں اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنے والے بن جائیں گے جس کا بے تحاشا اجر حرمت والے چار مہینے ہیں جن میں سے تین پیدر پہ پی ہیں ذو القاعدہ ذوالحجر محرم اور چوتھا مہینہ الگ ہے رجب جو ربی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اِن ادنا تشہور اِن اللہ اِسن احش الشاہرم بنہا حرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یعنی ان چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر میں شمار کیا ہے اور اللہ رب العزت کے شاعر کی تعلیم اور ان کی قدر کرنا ان کا احترام کرنا بہت زیادہ موجب اجر گناہوں سے گریز کرنا اور خاص طور پہ ایسے گناہ جن کا تعلق فتنہ اور فساد سے ہو قتل و غارت گری سے ہو اس سے بچاؤ از حد ضروری ہے قتل و غارت گری سے بچاؤ اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں دشمن پر حملہ کرنا بھی ناجائز قرار دیا ہے ہاں اگر وہ حملہ کر دے تو اپنا بھرپور دفاع کیا جائے گا ورنہ جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کس قدر ان مہینوں کی حرمت ہے اس حرمت سے ہم غافل ہیں لیکن یہ پہلو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس کے پیش نظر ان مہینوں کا احترام کریں اعمالِ صالح کی کثرت ہو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنے والے بن جائیں اور اللہ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر لیں ذوالقاعدہ کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ حج کے اسی مہینے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں حجاج کی اکثریت ذو القاعدہ میں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو القاعدہ کے آخر میں حج کا سفر اختیار کیا تھا اور شبال کے شروع میں اللہ پہنچ گئے تھے تو ایک مہینہ حجاج کی روانگی کا حج کی تیاری کا اور ایک بہت بڑی ڈیکی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے اسے ادا کرنے کا قصد ہو رہا ہے اس کو قاضہ میں یہ سارا اہتمام سارا انتظام ساری تیاری اور روانگی عمل میں آتی ہے اللہ کا حج بہت بڑی نیکی ہے کیوں سمجھیں کہ یہ چار مہینے فیدر پہ فید. رضان شوال یہ قادر ضلع مال صالحہ کا ایک موسم بہار اپرب الزت میں ان دنوں میں بندے کو بے تحاشا مواقع ادا فرمائے ہیں بہت سی اسباب فراہم کر دی تھوڑی سی محنت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے نبی اسلام کی حدیث ہے الحاج والعمار الحاجی بسال حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد ہے وفد جس کی جمع و آتی ہے عربی لغت میں خفد کا اصل معنی شاہی مہمان اور جاجے کے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں اور ایک عام شخص بھی مہمان کی بڑی قدر کرتا ہے اس کا ہر مطالبہ مطلب پورا کرتا ہے اور جو طلب کرتا ہے اس کو مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تو سب سے بڑا مہمان نواز سب سے بڑا ادا کرنے والا الحاج والمار حاجی اور عمرہ کرنے والا وفد اللہ اللہ کا وفد ہیں اور وقت بھی اس طرح بنے کہ اللہ نے بلایا ہے انہیں کہ آؤ میرے گھر کا حج کرو یہ فریدہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے اپنی مرضی سے نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی بالدن فرنات بلحج یہ اتو کر واہلا کل غم امین کل فجن عمر ابراہیم میرا گھر تعمیر ہو چکا ہے اب سامنے پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور میرے گھر کی منادی کرو لوگوں کو اطلاع دو کہ اللہ کا گھر بن چکا ہے آؤ اس گھر کا حج کرو اس گھر کو آباد کرو اللہ یہ اطلاع کس کو دوں یہاں تو میں ہوں اور میرا بیٹا ہے تیسرا کوئی شخص نہیں کچھ دوری پر ایک قبیلہ آباد تھا بنو جرہم کا اور تو کوئی نہیں ہے اس منادی کا کیا مقصد ہے کیا فائدہ ہے بس آپ منادی کر دیں میرے عمر کی تعمیر تعمیل کر دیں آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت کی اور پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ کے گھر کی اطلاع دے دی کہ اللہ کا گھر بن چکا ہے اس گھر کا قصد کرو اس گھر کو آباد کرو اس گھر کا حن کرو اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے پہنچو اس وقت سامنے سننے والا کوئی نہیں تھا نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی پریس تھا نہ کوئی اخبار نویز تھے اور نہ کوئی پریس کانفرنس کی شکل تھی اکیلے ابراہیم علیہ وسلم اللہ کے امر کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اعلان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس اعلان کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دی اور پہنچایا بھی رغبت کے جذبات کے ساتھ کہ لوگ سنیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا گھر دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے اللہ کا گھر دیکھنے کی خواہش شدت کے ساتھ پیدا ہو جائے اور یہ طلب اور تڑب آج ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے جو مسلمان صاحب استطاعت ہے اور اس کے دل میں حج کی طلب نہیں ہے اب تک حج نہیں کیا تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ کالے دل والا انسان میرے گھر میں آئے اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں جی کہ یہ میرے گھر کا مشاہدہ کرے یا میرا مہمان بنے امیر اور امن خطاق حسل کو فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان لوگوں سے جزیہ وصول کروں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے کیا معنی اس کا جزیا کو سے لیا جاتا ہے جو کافر ہماری حکومت میں رہتے ہیں جن کو ذمی کہا جاتا ہے تو ان سے یہ ایک جزیہ یا ایک ٹیکس وصول کیا جاتا ہے سال میں ایک بار مسلمانوں سے نہیں تو فرمایا کرتے تھے میری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے میں ان پر کفار کی طرح جزیا عائد کر دوں مانا ان کو کافر قرار دے رہے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ورنہ یہ تلب اور تڑب ہر دل میں دل میں داخل ہے غریب سے غریب انسان سے پوچھو کیا خواہش ہے صلاح اپنا گھر دکھا دے ابراہیم علیہ السلام کی یہ منادی اللہ تعالی کی توفیق سے پوری دنیا میں پہنچ چکی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ تعلق راست ہو درست ہو اخلاص ہو اطاعت کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات ہر دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے پر قادر ہے ہم دعوتی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں طاقت مضبوط تب ہوگی جب کوئی سیٹ مل جائے پارلیمنٹ میں اس کے لیے پھر کوشش تگو دو جھوٹ اور سچ کا سہارا مشرقین سے اتحاد اہل بدعت کی محبت عمومی مظاہر میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یا گامدت کا اظہار پانی کی طرح پیسہ بہانا یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ ہم نے دعوت کی کامیابی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ ہم جس طرح کر رہے ہیں اس میں دعوت کی کامیابی ہے حالانکہ نہیں دعوت کی کامیابی تعلق باللہ میں لے بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو امت کا درد لیے ہو راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اس کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی غیر شرعی سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہے شریعت کی حدود کو توڑ کر دعوت کا راستہ ہموار کرنا بالکل ناجائز اگر مجھے کہا جائے کہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے شراب کا پیالہ پیو پھر بیٹھے تو میں نہیں بیٹھوں گا مجھ سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے یہ سوال ہوگا کہ شراب کیوں پی قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ اسمبلی کی سیٹ ملی یا نہیں ملی یہ سوال ہوگا یہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط کروڑوں روپے خرچ کرنا مشرقین سے اتحاد اس کا جواب دو ابراہیم علیہ السلام کا اس ہمارے سامنے ہے کہ تم منادی کرو منادی کس میں کہاں کریں سننے والا تو کوئی نہیں لیکن انتصال امر اس کے حکم کی تعمیل پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ کے گھر کی منادی کر دی اللہ تعالی اس آواز کو آج تک پہنچا رہا ہے اور قیامت تک پہنچاتا رہے گا اس آواز کی تاثیر قیامت تک موجود ہے یہ ایک پیغام کو دے گئے اس کی گونج قیامت تک قائم ہے اور اللہ پہنچانے والا ہے اس کا وعدہ ہے یقینا ایک بندہ اگر اللہ کی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ منحل انبیاء کو دیکھے طریقے دعوت انبیاء سے ملتا ہے دعوت کیا دینی ہے جو انبیاء نے دی کیسے دینی ہے جیسے انبیاء نے دی اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ما کا الجل البلاغ آپ کا کام پہنچا دینا ہے تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تاثیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ شرح حدود کو توڑ کر تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ اللہ کا معاملہ آپ کا کام پہنچا دینا ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے ہدایت نہ دے تو نہیں دے گا وہ آپ کا چچا کیوں نہ ہو اور دے گا تو دے گا ابو چہل کا بیٹا کیوں نہ ہو یہ خارے کے کائنات کے فیصلے ہیں اپنے کردار کی حد تک اسے پیش کیجیے اور جہاں آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجیے وہ منادی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تھی نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ الحاج والعمار وفد اللہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے ففد ہیں اللہ کے وفود ہیں جا اللہ نے ان کو بلایا انہوں نے و دعوت قبول کر لی اپنی ساری مصروبیتیں چھوڑ کر اللہ کے گھر پہنچ گئے مہینے دو مہینے ہر چیز سے منقطع وطن سے اہل سے کاروبار سے اللہ کے گھر پہنچ گئے تو اللہ کیوں نہ قدر کرے سالہم ہنفایا سالہو سال ہُوف آیا اب جب پہنچ گئے جو کام ان کے ذمے تھا انہوں نے پورا کر دیا اللہ کے گھر پہنچ گئے اب وہ اللہ سے بھاگنا شروع کر دیں سوال کرنا شروع کر دیں اللہ انہیں ہر چیز دے گا ہر سوال پورا کرے گا وہ سب سے بڑا مہمان نواز نژ المن غفور الرحیم مہمان نوازی غفور الرحیم کی طرف سے کتنی عالیشان ہوگی یہ ایک عجیب معاملہ ایک عجیب ترتیب ہے اللہ تعالی کی دعوت اور حاجی کا اس دعوت کو قبول کرنا اللہ کے گھر پہنچ جانا اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جانا اور اب اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا مہمان بڑا قیمتی ہوتا ہے اور قدردان کو اللہ کی ذات ہو تو اس مہمان کو کیا کچھ نہیں ملے گا ہر چیز مل جائے گی یہ ایک حاجی اپنے ہر گناہ سے فارغ ہو کر لوٹتا ہے بلا حج جو یا چبو ماں کا نا حج کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ سغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق کی دو قسمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے مثلا کوئی نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا اب وہاں جا کر توبہ کر لوں ان گناہوں کو بخشوا لو کچھ خوب وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے کسی کا مال دبا لیا اب دینے کی طاقت نہیں ہے کسی کی خدمت کر لی اس سے عہدہ بھرا ہونے کا وقت نہیں ہے چلو حج کے لیے چلو نبی راجدھان کے ایک حدیث ہے کہ میدان عرفات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو ان کے حقوق لے باد ہوتے ہیں وہ اپنی ذمے لے لیتے کسی کو مال جائے جبکہ وہ نہیں چھوڑے گا یہ بخش ممکن نہیں لیکن اب یہ معاملہ میرے ذمے تیانت کے لیے قزیہ اور یہ مقدمہ پیش ہوگا ضرور اب میں اس مظلوم کو راضی کروں گا بندے کی نیکیاں دے کر نہیں بندے کو میں معاف کر چکا ہوں بلکہ بندے کو اپنی طرف سے نعمتیں دے دے کر جنت کے محلات دے دے کر جنت کے میوہچات دے دے کر اتنا خوش کر دوں گا کہ وہ راضی ہو کر اس کو معاف کر دے گا اب یہ حقوق میرے ذمہ تاب عائد کے الفاظ ہیں کہ اللہ فر اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو ایک حاجی ہر گناہ سے پاک صاف ہو کر لوٹ آتا ہے یہ ممکن ہے کیونکہ اللہ کا مہمان ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ طا کر دے گا سزیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا کبیرا گناہ اللہ معاف کر دے گا حقوق اللہ کی کوتا اللہ معاف کر دے گا حقوق العباد کی کوتاہی اللہ, اللہ, کوتا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مگر ان حقوق وہ اپنی ذمے لے لے گا یہ تب ہے جب بندہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو یہ نہیں کہ مالدار ہے سرمایہ دار ہے کروڑوں روپے حضم کیے ہوئے ہیں اور پیسے موجود ہیں ادا نہیں کرنا چاہ رہا اور سمجھتا ہے کہ حج کر کے بخشوا ہوگا ہر کس نے یہ وہ بندہ ہے جو معذور ہو چکا صدقے دل سے معافی چاہتا ہے توحبت المسوخ چاہتا ہے تو اللہ اپنے مہمان کو بخش دے گا معاف کر دے گا اور اس کی ان کویوں کو اپنے ذمے لے لے گئے لیکن جس بندے میں ادائیگی کی طاقت ہے اور وہ ٹال مٹول کر کے حج کرنے چلا جائے کہ وہاں بخشوا کے آ جاؤں گے یہ تو مجرم ہے باقی ہے اس کے لیے قطر حقوق کی بخشش نہیں ہے چونکہ یہ کا مہینہ ہے اس میں حج کی تیاری انسان کرتا ہے تو یہ بڑا ایک تینتی سفر جس کے لیے روانہ ہو رہا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو شروع کے مقدمات ہیں ان کے تعلق سے پاک صاف ہو جائے عقیدے کی کوتاہیاں دور کر لیں اگر یہ قبروں اور مزاروں کا شرک اس کے اندر موجود ہے اس سے پاک صاف ہو جائے اتبر والوں کو پکارنا چاد نہیں چڑھانا فلاں مشکل کشا فلاں حاجت روا فلاں دستگیر فلاں کانپش اور فلاں داتا اور فلاں جو ہے وہ بگڑی بنانے والا ان تمام امور سے توبہ کر لے لیکن اشرف تو احمد انل شرک اگر اللہ کے پیغمبر سے بھی صادر ہو جائے تو اللہ کا فرمان ہے آپ کے بھی سارے گناہ سارے اعمال ساری نیکیاں دیں گے اور ساری نیکیاں برباد کر دیں گے حالانکہ انبیاء کرام سے شرک ممکن نہیں ہے یہ میرا عقیدہ ہے لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تم کیا چیز ہے اگر نبیوں سے یہ خطاب ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے سارے انبیاء سے یہ خطاب کی ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے ایک شرک کرنے والا اگر شرک پر قائم ہے ایک حج نہیں سو حج کرے کوئی حج کابلت وہ نہیں اسی طرح بعض لوگ حج کے لیے جانے کا پروگرام بنا ہی لیتے ہیں تو اس کا ڈھول پیٹ دیں تاکہ دنیا میں شہرت ہو جائے کہ فلان شیٹ صاحب حج کو جا رہے ہیں ریاکاری کے دل دادا اس عمل کی شہرت جب لوٹیں تو لوگ حاجی صاحب پہ ہیں یہ سننا مقصود ہے یہ شخص بھی سو حج کر لے کوئی حج قابل قبول نہیں ہے ضروری ہے کہ اپنی تربیت کرے اس مہینے میں شیطان کا مقابلہ کرے جو ریاکاری کے وار پر وار کرتا ہے اس کا مقابلہ کرے المجاہد و منجاہد نفس حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور نفس پر جو شیطانی وار ہوتے ہیں شیطان کا مقابلہ کر کے ان داغوں کو دھونے کی کوشش کرے اور اپنے دل کو اخلاص پر قائم کرنے کی کوشش کرے ریاکاری والا حج قابل قبول نہیں اور یہ اصلاح جو ہے یہ تین صورتوں میں ہے روانگی سے قبل بھی مخلص ہو اور آپ پہنچ جائیں حج کے دوران بھی مخلص ہو اور جب حج کر کے نہ اٹھائے تو پوری زندگی کے لیے مخلص ہو اگر اپنے حج کا ذکر کرتا ہے اگر تو تہذیب سے نعمت ہے اس کی نعمت کا شکر اس کی نعمت کا اظہار تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر ذکر کرتے ہیں ریاکاری کے لیے تو چاہے اس نے پچاس حج کیے ہو ریاکاری کاری پر مبنی ایک ہی جملہ پچاس حجوں کو برباد کر حج کرنا یتیم بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عزمت محدید سے محد سل بھائی انا راہ محلہ ہر سال حج کیا کرتے تھے راج کے ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر سال بیت اللہ میں موجود ہوتے ہیں نظر آتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں <تصفيق> عجل نے حج تو کیا حج کی ہے اسی حج جب حج کر کے فارغ ہوتے اپنے وطن کو روانہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلتے کہ یا اللہ لا جو حج حاضر حجہ تھا آخر حجا تھی یا اللہ یہ حج میرا آخری حج نہ ہو اس کے بعد بھی آنے کی توفیق دینا تو اگلے سال بھی توفیق مل جاتی پھر وہی وہ دعا کرتے پھر توفیق مل جاتی اسی واہ حج کیا تو کوئی شرم آ گئی کہ میں ہر سال یہ دعا کرتا ہوں مجھے کتنی عمر چاہیے تو اس سال دعا نہیں کی اسی سال انتقال ہو گیا اللہ تعالی صدق کے نیت کو جانتا ہے کہ بندے کی یہ طلب سچی ہے تو اللہ تعالی نے لمبی عمر بھی دی اور حج کی توفیق بھی دی اور طاقت بھی دی جس سال دعا نہیں کی اسی سال وہ فوت ہو گئے تو اگر تڑب ہو بندے کے دل میں تو یہ بار بار آنا یقیناً موج میں اجر ہے گناہوں کی بخشش ہے اور قدم قدم پر درجات کی بلندی ہے نبی نبیر السلام کی حدیث ثابت ہوتا ہے جو بندہ حج کے لیے نکلے اگر سواری پر سوار ہے تو ہر سواری کے ہر قدم پر جو قدم زمین پر ٹیکتی ہے ایک گناہ مٹ جاتا ہے دوسرا قدم اٹھاتی ہے تو جنت میں درجہ اونچا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بیت اللہ میں پہنچ جائے آج وہ سواریوں پر لوگ نہیں جاتے جہازوں کا سفر ہے گاڑیوں کا سفر ہے اللہ تعالیٰ بالکل وہ اجر دینے پر قادر ہے اس کے ہاں کوئی کمی نہیں جو اجر ایک سواری کے قدموں پر ملتا ہے بیت اللہ کا طواف کرے گا تو جو قدم اٹھائے گا اس قدم پر بھی جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا اور جو قدم زمین پر رکھے گا ایک گناہ معاف ہو جائے گا بلکہ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے منتاف ہے بحادر بیتی اس وہ جو شخص بیت اللہ کا طواف ایک ہفتہ پورا کر لے سات دن اور گن کر طواف کرے دن بھی گنے کہ سات دن پورے ہو گئے اور طواف کے چکر بھی پوری دیا داری کے ساتھ گنے سات چکر پورے ہو گئے تو اندار اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا ایک غلام آزاد کرنے کا اجر میں دے گا غلام آزاد کرنے کا اجر کا معنیٰ یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب نہیں دے گا کیونکہ نبیر اسلام کی حدیث ہیں من فی تقمت اللہ اعتق آئے تخ عضو کل عزم کھلا النار جو شخص اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کر دے تو اللہ تعالی اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے جسم کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے معنی پورا کا پورا جہنم سے بری ہے اور جہنم سے آزاد ہو چکا طواف بیت اللہ کے درمیان طواف بیت اللہ کے طور پر کی فضیلت ہے استلام کی تین صورتیں ہیں جو اس کو بوسا دیا جائے بوسا دینا ممکن نہیں تو اپنی چھڑی بڑھا کر حج رسمت سے مس کر لی جائے اور چھڑی کو چھوم لیا جائے اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو خالی ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے اور وہاں سے گزر جایا جائے, جائے یہ تینوں صورتیں استلام کی ہیں اور تینوں کی برابر اہمیت ہے بلکہ ایک حاضی اگر یہ سوچ کر دھکم پیل نہ کرے کہ لوگوں کی عذیت کا باعث بنوں گا اور لوگوں کو تکلیف دوں گا اور وہ اشارہ کر کے ہی گزر جائے تو اس نیت کا بھی اجر ملے گا سیدہ سید عیشیقر حضرانہ ان کی لونڈی نے بیت اللہ کا طواف کیا اور آخر عموم میں ان کو خبر دی کہ آج میں نے طواف کے دوران چار بار حجر عصبت کو بوسہ دیا ہے اللہ, اللہ تعالی تیرا یہ دینا قبول نہ کرے کم الرجال کتنے مردوں سے کتنے دھکے کھائے ہوں گے کتنے مردوں کی وجود سے ٹکرائی ہوگی کس قدر تو نے بے غیرتی کی ہے حضرت صدق کو بوسا دینے کے لیے جب شریعت نے کہ آسانی دے دی آپ اشارہ کر کے گزر جائیں اللہ حکمر کہتے ہوئے تو یہ اس گوسے کا بدل ہے اگر یہ سوچ کر گزر جائیں گے کہ لوگوں کو تھکے نہیں دیں گے تو اس سوچ کا بھی اجر ملے گا تو یہ بیت اللہ کے فواب کے دوران ایک قدیم نیکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے شاہ فرمایا حضر حجر و یوم القیام بلانی بلسان جنت جی شید علیہ السلامہ ہو حق کے یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا جنت کا پتھر ہے یہ قیامت کے دن آئے گا اسے دو آنکھیں لگی ہوں گی اور ایک زبان آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے حق کے ساتھ اس کو پوسا دیا ہو حق کے ساتھ پوسا دینا اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ بھی جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ دھکم پیل کر کے نہیں لوگوں کو اذیت دے کر نہیں بدر میں طاقت اور کمزوروں کو دھکے دے دے کر بوسا دینے کی کوشش کرتا ہے یہ بوسا حق کے ساتھ نہیں ہے آسانی سے ممکن ہو تو بوسا دیا ہے. جیسے بعض اوقات وہاں کے شرتے لگا دیتے ہیں اس کتار میں شامل ہو جائے جب باڑی آئے تو بوسا دے دے یہ حق کے ساتھ بوسا دینا ہے یہ حق کے ساتھ بوسہ دینے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سچے عقیدے کے ساتھ توحید کی بنیاد پر توحید کی عظمت کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے اور یہ بوسہ دینا امام المریا کی سنت ہے امیر خطاب نے بوسا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انی آڑ مب اللہ کا حجر لا تنفر ولا تذر مجھے معلوم ہے تم ایک پتھر ہو گو جنت سے آئے ہوئے ہو تمہارے ہاتھ میں نیا تو نفع ہے اور نہ کوئی نقصان ہے نہ کسی کو نفع دے سکتے ہو نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہو نہ کسی کا نقصان ٹال سکتے ہو لولا انی و رسول اللہ کمبل کر ماں ابدا اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے تجھے بوسا دیا ہے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا گو مجھے میں میں تم جنڈل سے آئے ہوئے پتھر ہو یہ بات بوسا دینے کی دلیل نہیں ہے بوسا دینے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بوسا دیا گو جنت کا پتھر ہے بڑی عظمت ہے بڑا تقدس ہے جنت سے آیا ہوا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں بوسہ دینے کے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ بوسا دینا کب ممکن ہے جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی, کی سنت سے ثابت ہو گیا یہ ٹھوس عقیدہ امیر عمر کا اور یہ حق ہے اس حق کے ساتھ بوسا دیا ہے کہ پتھر اپنی دونوں آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا انہوں نے بوسا دیا اور اپنی زبان سے گواہی دے گا اور شہادت دے گا اور عملہ اس شہادت کو قبول کر لے گا اس سفارش کو مان لے گا اور بندے کی بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے گا یہ ساری عظمت حجاج بیت اللہ کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے کتنے آغان ہیں جو گناہوں کی بخش ہیں ہر جاتے بال کرواتے ایک ایک بال کے کے لیے عورتوں کی آواز پردہ ہے عورتیں چہر تلبیہ پڑھ سکتی ہیں جب ان کی آواز بردوں کو نہ جائے اتنا چہر کریں کہ ساتھ والی پڑوسن ان کی آواز کو سن لے تو چہر تو مصروب ہے افدل حج انسی آواز کا نام ہے یعنی بلند آواز سے تلبیاں پڑھیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے مامل مسلم نے جرب پہ ہی شمال ہیراجر جو حاجی تلبیاں پڑھتا ہے اونچی آباز سے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف جو بھی درخت اور پتھر اور کینکر ہیں جو بھی ذرات ہیں عمارتیں ہیں وہ سب پڑھتے ہیں دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی کہاں تک جہاں تک یہ زمین چلتی ہے حتیٰ کی زمین ختم ہو جاتی ہے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ہر شے طلبیاں پڑتی ہے اور اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے کتنا اجر لکھا جا رہا ہے دنیا کا ہر ذرہ طلبیہ پڑھ رہے ہیں اس حاجی کے طلبیاں پڑھنے کی وجہ سے کتنا اس کی اجر لکھا جا رہا ہے حتیٰ کے دائیں طرف کی زمین ختم ہو جائے اور بائیں طرف کی زمین بھی ختم ہو جائے اتنا عدیم الشان ثواب اور پھر میدان الحج عرفہ حج تو عرفہ کا نام ہے رکن آزم ہے یہ حج کر رکن آزم عرفہ گدی نے پر جمعہ حجائے تو ہمارا ایک بات مشہور ہے کہ حج اکبر ہو گیا یہ بات غلط ہے ہم نے دو سال قبل حج کیا تو لوگ مبارکباد دیتے تھے چلتے پھرتے حج اکبر حجی اکبر مبارک. ان کو سمجھاتے ہیں کہ حجی اکبر نہیں ہے ہر حج حج اکبر عمرے کے مقابلے ایک ہے حجی اکبر اور ایک ہے یوم حج اکبر حجی اکبر کا دن یوم حج اکبر دس الحج جب حاجی نے مضطلفہ سے صبح صبح جمرا کمرا کو کینکریاں مارنی ہے پھر اس نے قربانی دینی ہے پھر اس نے اپنی حجامت کروانی ہے حلق یا قصر پھر اس نے بیت اللہ روانہ ہونے طواف افادہ کرنا ہے پھر اس نے سعی کرنی ہے کہ پانچ چھ کام ایک دن میں جمع ہو گئے یہ دن حج اکبر کا دن ہے وہ حج اکبر کا دن کہا گیا اور ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں ہر عمرہ حج اس ہے چھوٹا حج اور ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے بڑا حج جو عرفہ حج کا رکنے عزم جس کے لیے بھرپور محنت کرو اس دن کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو زور اثر جمع کر کے قصر کر کے باقی پورا وقت جو ہے بقوف کے گزار کر کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کرو انتظائے کرو اپنے گناہ بخشواؤ دیش میں کس عصمت کا ذکر یلوا ہو یوم عرفمائی دنیا یوم ارفا اللہ قائدہ آسمان دنیا پر نزول فرما ید رو میں ان کے الفاظ نہیں اللہ تعالی اہل عرفا کے قریب آ جاتا محکم کے قریب آ جاتے ہیں اور ہے کہ عبادی یہ میرے بندے ہیں کتنا پیار برا نقصان میرے بندے جو میرے پاس بکھرے والوں کے ساتھ گردوں کبھار سے بھرے جسم کے ساتھ اپنی ان کو ہوش نہیں اور آئے ہی کہاں سے بالکل ہر کوئی فاصلے کا بھی ہے اور گیر جلد بھی چاہیے دل میرے بات کے پاس سے کھڑا ہو رہا मुझे دیکھا نہیں سارا کام بھی دیکھے پر, پر اگر, مجھے دیکھ لیں, اگر مجھے دیکھ لیں تو کیا ان کے عمل کی صورت ہوگی کیا ان کے تخبہ کا عدم ہوگا کیا ان کی خشیت کی کیفیت ہوگی اور پھر اللہ رزت فرشتوں کو گواہ بنا کر حاجیوں کو معاف کر دیتے بشرطح کہ معافی کی شرائط موجود ہو حاجی اگر مشرق ہیں کوئی بخشش نہیں ریاکار کار ہے کوئی بخشش نہیں حج کا پیسہ حرام کا ہے کوئی بخشش نہیں بدرتی ہے کوئی بخشش نہیں تو اللہ کے بندو اجر بہت بڑا ہے ثواب بہت بڑا ہے اس کو ضائع کرنے کے متحمل ہو سکتے ہو اتنا مشکل اور مہنگا سفر لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہو اگر جیسے تھے ویسے آ گئے تو پھر یہ حج قابل قبول نہیں ہے من حج فلم فلم جو حج بیت اللہ کرے اور کسی گناہ کا ارتقاب نہ کرے حتیٰ کہ کسی گناہ کا سوچے بھی نہیں مکہ مکرمہ میں گناہ کے سوچنے کا بھی گناہ ملتا ہے ببال عام مقامات پر آپ گناہ کا سوچیں تو اس کا ببال نہیں ہے جب تک کرنا لو لیکن بیت اللہ میں پہنچ کر گناہ کی سوچ بھی ببال کا باعث ہے اگر وہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز بھی عجر کے ادر کے برابر ہے تو وہاں اگر کسی گناہ کا سوچو گے بھی الحاد کا ارادہ بھی کرو گے اس کا بھی بوال آپ کو ملے گا الہاد اگر کر لو گے تو وہ وال کہاں تک بڑھ جائے گا اللہ کے علم میں ہے یہ تمام حدود و خیور ہیں جو حج ویسد اللہ کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتقاب نہ کرے تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے بالکل معصوم اور گناہوں سے پاک نہ کوئی سذیرہ گناہ باقی رہا نہ کوئی کبیرہ گناہ باقی رہا نہ حوق اللہ کے معاملے باقی رہے نہ حوق الباد کے معاملے باقی رہے سارے کھاتے بالکل صاف ہو گئے اور دل گئے تو یہ کا اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ حاجی سفر کی تعداد بناتے ہیں تیاری کرتے ہیں وہ تیاری صرف سامان کی حق نہیں بلکہ وہ تیاری امور کے حساب کہ کس طرح کے اپنے رب کے گھر میں جانا ہے اپنے رب کو مہمان بننا ہے سیاہ کاریوں کے ساتھ دے جو مہمان بن گئے پورے اخلاص قلبی کے ساتھ اور توحید کی عظمت کے ساتھ تو اپنے سارے گناہوں کے کھاتے کھول دو اللہ یہ سارے گناہ مانگ کر اور آئندہ کی زندگی کو منہج تخمہ پر قائم کر دے عقیدے کی صلاح کما دے بدن کے ناسور سے بچا لے اور نیکی کا سفر اشتہار کرنے کی توفیق رما دے جب یہ حج ہو جائے تو یوں گناہوں سے پاک صاف کر دے آج ہی ماں نے جنم دیا ہے بالکل پاک صاف بالکل معصوم اپنے گھر میں جان اپنے گھر کی سیارت مجھاتے کی توفیق دے دے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے ان کو بار بار توفیق دے توفیق میسر نہیں ہو سکی اللہ ان کو بھی توفیق دے جن کے پاس حج کی سزا نہیں ہے اللہ ان کو حج کی تعداد دافرما دے تاکہ اپنے رب کا گھر دیکھ لیں مشاہدہ کر لیں اور اس مقام پر توبہ طائب ہو کر کل کل پاک صاف ہو کر لوٹیں اور جلت کے دراجات بلند لے کر لوٹیں وہ توحفیق القاعدہ <سؤال> میں آپ قربانی کے جانور بھی خریدتے ہیں ان کچھ نیکیاں جو بیت اللہ میں ادا ہوتی ہیں ان لوگوں کو الحجہ کے دس دن دے دی ان دس دنوں کی نیکیاں ہر دن سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور یوم عرفہ کا روزہ دے دیا تو قربانی خریدنے کے مرحلے ہیں اچھی قربانی خریدیں جس کا خوب خون ہو پلی ہوئی خوب بہترین ہو خالی سرسری طور پر اس نیکی کو سر سے اتارنے کی کوشش نہ کریں بلکہ بڑی ایک لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ اچھا جانور خریدیں اس سے محبت بھی ہو اور اس سے پیوا کریں بہت سی آماد اللہ نے ہمیں بھی دیے ہیں فہر ادا کر سکتے ہیں اجرم ان کے شریف ہو سکتے ہیں جو اجب بیت اللہ کے لیے گئے اس پر مات بات رہی رہے فخ کر دی جائے